باسط موسا فتح ابلوغ بحربا اب یہ دو رقوڑ ہے کہ جن میں حضرت موسا علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے اور وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے کچھ عرصہ اس کے پاس رہو ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا اور جیسے کہ اللہ تعالی نے ہمیں معلوم ہے روایات سے تین برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے اسی طریقے سے شاید اللہ تعالی نے کسی یا تو فرشتے کو جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام قرآن میں ان کا نام نہیں ہے یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے وہ حضرت خضر ہے واللہ عالم اس کے بارے میں کوئی تفسیر ہم نہیں جان سکتے لیکن یہ کہ حضرت بوسا علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر کوئی ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روئے عرضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللّہ تعالیٰ نے مجھے اٹا کیا ہے لیکن اس کے لیے پھر ذرا تعدیبن اور تربیتن اور تعلیمً اب انہیں کہا گیا کہ فلا ہمارا بندہ فلا جگہ جاؤ تمہاری ملاقات ہوگی اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو اب اس کے لیے حضرت موسا نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ یوشادن نون ان کو ساتھ لے کر ویسکان موسا نے فتح لا ابراہو لوگال بحرین اور جب کہا موسا نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشادن نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمال بحرین تک جہاں پر کے دونوں دریا مل جاتے ہیں اومزیا ہوکوا یا پھر میں چلتا رہوں گا چاہے وہ مجھے سینکڑوں برس گزر جا میں چلتا رہوں گا بتایا گیا تھا مجمال بحرین پر وہ ملے گا اور خاص نشانی اس کی بتا دی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں اب مجمال بحرین پر بھی اختلاف ہے ایک کا تو خیال یہ ہے وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو ریڈ سی ہے اس کی جو دو کھاڑیاں ہو جاتی ہیں تو ان کا جو مقامی اقتصاد ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے یہ جو دریائے نیل آتا ہے مصر میں تو یہ سودان سے آتا ہے تو دو دریا مل کر یہ دریا بنتے ہیں از نیل الازرق اور از نیل البیز ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک بھی نیلے رنگ کا پانی ہے یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے دریائے سندھ جو تربیلا سے نکل کر پانی آتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہے اور جو دریائے کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے تو وہ پانی گدلا ہے اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے گدے رنگ کا اور یہ صاف صاف پانی جو ہے دریائے سن کا چل رہا ہے تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے نیل جو ہے نیلا نیل اور سفید نیل اور نیل الق اور نیل البیس وہاں پر پہنچے ہیں کہیں یہ سمجھیے خرطون کے آس پاس کہ میں اب چلتا جاؤں گا فلما بلگا مجموعہ بے ہما جب یہ پہنچ گئے اس دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نسیہ ہوتا ہما یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک جو مچھلی ہے تل کر اس کو ساتھ لے لینا تاکہ تمہارے وہ غزہ کا کام بھی دے گی اور اسی کو نشانی بنانا تھا اللہ نے بتانے کے لیے کہ کس جگہ پر وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی جب وہ پہنچے ان دونوں کی مجمع کے مقام پر نسیہ ہوتا ہما بھول گئے اپنی اس مچھلی کو فتح خدا صبی لہو سربا اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر حالانکہ بھنی ہوئی تھی تلی ہوئی تھی وہ زندہ ہو کر اور اس نے وہ سرنگ سی بنا کر اور سمندر میں چلی گئی فلما جاوازہ اب یہ نقشہ جو ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے یوشا ابن نور انہوں نے دیکھا ہے اپنی نگاہ سے کہ یہ معاملہ ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا حضرت عمو علیہ السلام سے بھول گئے فلما جاوازہ جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے کالا فتح آتے نہ انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا خادم سے کہ بھائی ہمارا وہ کھانا لے آؤ ناشتہ لے آؤ لقد لکینہ من سفرنا نہ ہزار اب تو ہمیں اس سفر سے کوئی تکان تاری ہو گئی ہے ایگزوسن ہو رہی ہے اور یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لیے اب تکان ہوئی ہے ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا کالا رائے روینہ فخر تھے اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے کہ آپ دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے سستانے کے لیے فینی رسیت الحوت تو میں اس مچھلی کی پر نگاہ رکھنا بھول گیا اس کی حفاظت کرنا بھول گیا وما انسانی ہوئی لا شیتان اور اور شیطان نے مجھے بلائے رکھا کہ میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا وہ تخدہ سبیلا ہوں وہ تو زندہ ہو کر اور اس نے اپنا راستہ بنایا اور سمندر میں اتر گئی یا دریا میں اتر گئی عجبا بہت عجیب یہ واقعہ تھا جو پیش آیا تھا کہا زالے کا ماں کننا نب گے اب حضرت موسا نے کہا اسی کے تو ہم تلاش ہوئے تھے یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہاں پر اب چلو واپس وہیں سارے تو وہ اب لوٹے اپنے دوکو سے پا کو دیکھتے ہوئے چونکہ وہیں پہنچنا ہے اب جہاں پر کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور دریا میں اتر گئی تھی فوجہ آبدم میں نے اب جو وہاں پہنچے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو رحمتا ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے اور اسے علم علم سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے یہ علم لدنی ایک اصطلاح ہے جو یہی سے نبظخص کیا گیا ہے ایک علم وہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تفسیر پڑھی ہے عربی پڑھی ہے نا پڑھی ہے فقہ پڑھی ہے یہ علم حاصل ہو رہا ہے یا جاگرافی پڑھی ہے تاریخ پڑھی ہے ایک وہ علم جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے بغیر کسی بادی طور پر دنیاوی اعتبار سے کسی تحصیل علم کی مشقت سے گزرے ہوئے اس کو علم لد کہتے دل کہتے لدن کہتے نزدیک لد اللہ لد ہم نے اپنے پاس سے اپنے خاص خزانہ فضل سے خاص خزانہ فیض سے اسے علم اطا کیا تھا ہم نے اسے رحمت دی تھی آناد اللہ علیہ کالبوسا ان سے کہا بھوسا نے ہل اتب کا اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں تمشدہ لیکن اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بھی سکھائیں کچھ جو آپ کو علم دیا گیا ہے جو بڑی سعادت مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑی آپ بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی حکمت عطا کی ہے پالا کل مایا صبر دیکھو تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے بکیفہ ازبر و علامہ عالم توحید میں خبر کیسے صبر کرو گے اس چیز پر کہ جس کا کہ علم تمہارے پاس نہیں ہے جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا ہے تمہیں تو بات بڑی غلط لگے گی عجیب سی لگے گی کالا سطح ان شاء اللہ صابر حضرت گوسا نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ شاء آپ مجھے صابر پائیں گے میں صبر کروں گا وہ لاس ہی ناکام اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اب دیکھیے یہاں انشاءاللہ صبر کے ساتھ تو آ گیا. ولا آسی نکا عمرہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا یہاں انشاءاللہ نہیں آیا ہے اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی یعنی یہ کہ انضوں نے جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے ولا تک نشین فائل ان زالے کا اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے جو ہم پڑھا اسی صورت میں حضور سے کہا گیا تھا کبھی نہ یہ کہیے گا یہاں بھی کہتے انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا کالا فہری طباعی اب یہ حکم ہے ان کا انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو رہنا چاہتے ہو فلا تسلی ان تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود مت پوچھنا حتہ اہ جیسا ذکر یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں بس دیکھتے جاؤ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے دیکھتے رہو آبزرو کرو چپ رہو خاموش رہو میں جب مناسب سمجھوں گا جو اصل حکمت ہے ان چیزوں کی کہ جو تمہارے مشاہدے میں آئیں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے فن اب وہ دونوں چلے گویا کہ حضرت موسا نے وہ بات مان لی حقائد سفی نہ تھے یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں خرا کہا اب ان صاحب نے یہ جو صاحب موسا نے کہیں یا حضرت خضر کہیں انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کلا خرک توہر کہ حضرت مسا علیہ السلام کہاں خاموش کرنے والے تھے اتنا غلط کام کر رہے ہو تم ساری کشتی کو نبونا چاہتے ہو کیا تم نے توڑ ڈالا ہے پھاڑ دیا ہے اس کشتی کو تاکہ غرق کر دو اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو نقد یہ تا شعد عمرہ یہ تو آپ نے ایک بہت غلط کام کیا بہت بھاری ایک جرم ہے جو آپ سے سردر ہوا ہے خال آلام کلنفی مائیا صبرا انہوں نے کہا کیا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے تو اصل بات سمجھ لیجیے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر میں کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت کام کر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی بظاہر کو شہر ہمارے لیے بری ہے اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا ہے ہم اس بری چیز کو برا سمجھ کر اور وہ ہم جو ہے نالا و شیون کا معاملہ اختیار کر دیتے ہیں آسان تک رہ آسان تو ہی مشین وہ شرال و اللہ عالم و اللہ تعالم یہ ہے اصل میں وہ بات کے جو سورہ مکرہ میں ہم نے پڑھی تھی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حقیقت میں تمہارے لیے وہ مضر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو تفویض العمر ہونا چاہیے اللہ کی طرف اللہ جو تجھے میرے لیے پسند ہے لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اور اللہ میں سے کسی کی روح ہے تو جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا کال میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کا طبقے اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے تنفیز کرتے ہیں تو یہ شریح احکام نہیں ہیں یہ تقویمی احکام ہیں کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرا مر گیا اب وہ تو چیخ رہا ہے ماں بھی چیخ رہی ہے بہل بھائی بھی چیخ رہے ہیں اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لیے سہانے روح ہوتا اللہ نے ان کے لیے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے دیا ہے لیکن انہیں تو پتا نہیں کہ آج کیا ہونا تھا تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی بےد خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے لیکن ہماری شارٹ سائٹڈنیس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں اس کے لیے یہ تین واقعات ہیں کہ جنہیں دکھائے گئے قال اللہ تو آخذنی آخرنی بمان نصیت و اللہ تینمری اسرا تو انہوں نے کہا حضرت ابوسا نے ارد کیا لاتو آخر مجھ سے معاقضہ نہ کیجیے اس پر جو میں بھول گیا میں بھول گیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا ولا ترحکمی اسرا اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں کچھ زیادہ سختی نہ کیجیے ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ کی میری غلطی کے اوپر کہتے دیں جاؤ اب یہاں سے بلکہ ذرا یہ نرمی کیجیے فن تلک پھر چلے دونوں ہٹائے گا غلام ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اس نے قتل کر دیا اس کو حضرت خطر نے کالا قتل نفس حضرت مسا علیہ السلام پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا کون بہایا ہو لقد جیتا شعیب نکرا یہ تو آپ نے بہت ہی ناماقول حرکت کی ہے کالا الم عقول ان کا ستیہ مائیا سبرا اب انہوں نے بھی ذرا ڈانٹ کے انداز میں کہا الم عقل نکا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے قال ان سال تو کام شاہد بادھا فلاں تو صاحب نہیں حضرت عمر نے ارد کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب اگر تیسری مرتبہ مجھے غلطی ہو جائے دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا فلاں صاحب نہیں پھر یہ کہ میں اپنا راستہ لے لوں گا قد بلک یہ ازرا میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں یعنی خطا میری ہے فن پھر چلے فتہ اعزا عطیہ القلیت نسمہ اہ لہا اور جب جہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں مسافر جیسے ہوتے کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں مسافر ہیں آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیے فاماؤ آئین یوزر یہ پوا تو وہاں کی بستی والوں نے وہ ایسے کچھ کٹور اور شکیل ہوگئے انکار کر دیا ان کی ضیافت سے انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا فوجنا سیاہ جی دار وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار یورید و این قدبہ کہ بالکل گرنے کو ہے ٹوٹنے کو ہے گرنے کو ہے اقامہ تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا بنا دیا اور سیدھا کر دیا مضبوط کر دیا کالا لو شیت اللہ تخصہ علیہ اجرا تو حضرت موسا نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہی اتنے نا ہنجار لوگ انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا ان کی دیوار سیدھی کر دی نوشیت الخص علیہ اجرا آپ اس پر اجرت نہ کرتے ان سے اور یہ جو اجرت سے جو ہے بہران ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے و بینی و بین کو بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیحدگی کا وقت ہے معلوم علیہ صبرا اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ صبر نہ کر سکے امت سقینہ جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے فکانت مساکین یامن فل تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی کہ جو دریا میں محنت کرتے ہیں جیسے کشتی ہے ادھر سے ادھر اتار دیا دو دو پیسے لے لیے ایک ایک, ایک پیسہ لے لیا یہ مزدوری کر رہے ہیں ان کے لیے گویا کہ کمائی کا ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے فارت تو میں نے یہ چاہا کہ اس کو ایبدار کر دوں وہ کانا و راہ ملکن یا خد و کلّی کن قصبہ جو ہے ایک بادشاہ تھا حاکم تھا جو ہر کشتی کو کہ جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے اس کو جو ہے کنفیسکیٹ کر رہا ہے جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ ویگنز جو ہیں وہ پولیس والے روک لیتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ جو ہے قبضہ کر رہا ہے ان پر یا خود سفید قصبہ اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی بھی کشتی چھوڑ دے گا تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے پوری تختی جا رہی تھی تو میں نے ایک تختہ جو ان کا جو ہے توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دے اور اس کشتی کو نہ لے تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بن جائے ایک تختہ توڑنے سے تختی بچتی ہے اور یہ سالم رہتی تختی تو پوری کشتی جا رہی تھی تو میں نے ان کی خیر کے لیے کیا ہے جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے وہ امر غلام ہو اور جہاں تک اس وہ لڑکے کا معاملہ ہے نوجوان کا فقانہ ابواہ مومنین اس کے والدین بڑے نیک اور صالح ہیں والدین دونوں کے دونوں فقشینہ یورحکہ ہما تو اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں بڑے شرارتی قسم کے جین اس کے اندر ہیں اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا اور اپنے والدین کے لیے سہانے روح بن جائے گا یورحکہ تو یانم و کفرا نہ اور زبردستی کر کے ان کو عاز کرے گا ستائے گا فرغ نہ یب دلاحما رب ہما خیرمن ہو تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے اس سے بہتر اولاد اسے دے بیٹا دے دے کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو جو ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن سکے تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے کے حکم سے میں کر رہا ہوں یہ گویا کہ تقویلی امور ہے جو ہو رہے ہیں یہ تشریح امور نہیں ہے تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو اور میں یہ تقویلی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق اور یہ تحقیق رحمت ہے جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا جس دن کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا تو ان کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا لیکن اصل میں اللہ تعالی نے یہ ان کے خیر کے لیے کیا وہ عمل جدار اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے فقانہ غلام نے یتیمہ نے فلم یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہے جو, جو شہر میں رہتے ہیں وہ کانا تہتا ہوں اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے وہ کان ابو ہوما سالحا اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا باپ نیک تھا این وہ جو سمجھئے کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی بہت کا وقت آ گیا بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس نے کچھ اپنی پونجی جو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بنیاد کے اندر دفن کر دی یہ بڑے ہو جائیں بچے یہ نکال لیں اب چونکہ وہ نیک تھا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے دیوار اگر اس وقت گر گئی ہوتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور ابھی وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں تو لہٰذا یہ لوگ جو ہے بستی والوں کتنے ناہنجار ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا ہے وہ کیا یتیموں کے اس مال کی لحاظ کریں گے وہ سارا کا سارا اس مال کو قبضہ کر لیں گے تو میں نے وہ دیوار بنا دی ہے کانا ابو صالحا ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا فاراد ربوں کا شدودہ ہوما تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے جو ہے اپنی پوری جوانی کو پختگی کو بلوغت کو پہنچ جائیں بستخا قرضہ ہوما اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں رحمتم مر ربک یہ تینوں امور آپ کے رب کی رحمت کا منظر ہیں بظاہر جو بھی نظر آ رہا ہے تو دنیا میں جو حالات واقعات ہو رہے ہیں یہ حقیقت دنیا کے اعتبار سے ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کے حوالے سے ہی دل گرفتہ ہو گئے رنجیدہ ہو گئے نقصان ہو گیا یہ ہو گیا ہاں اے فلک پیر جمع تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نا مرتا کوئی دن اور مرثیوں پر مرثیے کہے جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ خیر ہے اسی میں بھلائی ہے تو بن مومن کا کام کیا ہے تفویض المر الا اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے راضی برضائے رب جو اللہ کی طرف سے آیا کہ ہر کے ساتھی ہے ماریخ قید الطاف من ربک یہ سب کچھ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے وما فالتو المری یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے میرا فیصلہ نہیں ہے یعنی یہ جو بھی تھے چاہے فرشتے تھے اور چاہے کوئی ایک انسان ہے جنہیں اللہ نے بہت لمبی زندگی دے دی ہے چاہے یہ کوئی روح ہے کہ جو انسانی شکل میں پھر آ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ طویل زندگی دے رکھی ہے کوئی بھی ہے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لیکن یہ کہ وہ در حقیقت درحقیقت قضاء و قدر کی فوج میں ریکروٹ ہو گئے وہ جو فیصلے کر رہے ہیں جس کی تلفیز کر رہے ہیں اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے وہ تقویلی امور ہے اللہ تعالی کے ظال کا تعویل و عالم کشتے علیہ سبرا. یہ ہے تعویل یہ ہے اصل حقیقت یہ ہے اصل راز ان چیزوں کا جس پر کہ اے وسا تم صبر نہ کر پائے